جی آپ نے کہا تھا کہ کتاب الایمان سے پڑھنا ہے آج ادھر سے پڑھیں گے اس لیے ادھر سے آپ نکال لیں کتاب الایمان یہ کتاب ہے قسم کے بیان میں یہ کتاب ہے قسم کے بیان میں المین لغت کے اندر کہتے ہیں مضبوطی کو طاقت کو یمین لغت کے اندر کیسے کہتے ہیں جی مضبوط ہونا طاقتور ہونا قوت کا ہونا قوت مضبوطی طاقت اس کو یمین کہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کے اندر یمین قوت کے معنی میں استعمال ہوا ہے لا خزنہ منہ بال ہم نے ان کو پکڑا بالیمین قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ اللہ رب ربلی سے پیشات اصطلاح شرح کے اندر قوت یمین کہتے ہیں ایسے عقد کو اور ایسے معاملے کو کہ جس کے ذریعے سے کسی بات کو پختہ کیا جائے مضبوط کیا جائے اور قسم اٹھانے والا کسی کام کے کرنے پر یا نہ کرنے پر مضبوطی سے ارادہ کرے اس سے کہتے ہیں جی یمین پکا ارادہ کرے کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے پر اس سے کیا کہتے ہیں جی یمین کہتے ہیں اب چند ایک اصطلاحات آپ یاد رکھیں خالف کہتے ہیں قسم کھانے والے کو محلوف ان کہتے ہیں جس بات پر قسم کھائی جائے اور یمین کہتے ہیں جس بات کی پابندی نہ کرنے پر سزا لازم آتی ہے اور یمین کی جمع ایمان ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ اصطلاحات آپ یاد رکھیں ہنس کہتے ہیں قسم ٹوٹ جانا اور ہانص کہتے ہیں قسم توڑنے والے کو حالث کہتے ہیں قسم کھانے والے کو محلوف نلے کہتے ہیں جس چیز پر قسم کھائی جائے انس کہتے ہیں قسم کے توڑنے ٹوٹنے تو, تو, کو اور ہانس کہتے ہیں قسم کو توڑنے والے کو اور یمین کہتے ہیں جس بات کی پابندی لازمی ہوتی ہے اگر وہ پابندی نہ کرے تو سزا لازم آئے جزا لازم آئے یہ اصطلاح سب سے پہلے مصنف علیہ رحمت بتلا رہے کہ قسم کی تین قسمیں قسم کی تین قسمیں. قسم کا نام یمین غموس ہے وہ یمین دوسری قسم کا نام یمین منعقیدہ ہے وہ یامین الغون اور تیسری قسم کا نام یمین اللغو ہے تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں قسم کی تین قسمیں ہیں یمین غموس یمین منعقدہ یمین اللغو ہر ایک کی تعریف مصنف عل رحمٰ خود بیان کریں گے مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے جی فالغموس هو الحلف علی امر بس غموس جو یمین غموس ہے وہ قسم اٹھانا ہے ماضی ماضی کے کے معاملے معاملے پر اسی ٹھیک ہے جی اور کیسے قسم اٹھانا ہے اس حال میں کہ یہ آتمی دل کس کہ وہ اس قسم اٹھانے میں جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہو پہل یمین بس اس قسم کا حکم یہ ہے کہ یہ سمی ہاتھ اس قسم کو اٹھانے والا گنہ گار ہوگا نبیسلاۃسلام کے اسکول کی وجہ سے منحل پر جس شخص نے جھوٹی قسم اٹھائی اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا کرنے والا کیا ہوگا جی گنہگار ہوگا بلا کفارا دفیہ ٹھیک ہے گناگار ہوگا اور اس میں کوئی کفارہ نہیں آئے گا اس قسم کے اندر کوئی کفارہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے ہاں جی دو چیزیں آئیں گی ایک چیز آئے گی وہ کیا توبہ و استغفار اللہ رب العزت سے اس کی معافی مانگے اللہ رب العزت سے اس گناہ پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر استفار کرے ٹھیک ہے جی تو ایک قسم آ گئی ہمارے سامنے یمین غموس یمین غموس کہتے ہیں کہ ماضی کے کسی معاملے پر کیا ہے ارادن ٹھیک ہے جان بوجھ کر بندہ کیا کر لے کوئی جھوٹ بولتے وہ جھوٹی قسم کھائے خدا کی قسم اس طرح نہیں ہوا حالانکہ وہ جانتا بھی ہے جان بوجھ کر اس پر کیا کر لے جی جھوٹی قسم کھائے تو یوں یہ قسم کھانے والا جو صاحب ہے اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا لیکن یہ گناہ گار ہوگا توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے جبکہ امام شافی رحمہ اللہ کا اس میں تھوڑا اختلاف ہے یمین غموس کے اندر امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی الکفارتو کہ اس قسم کے اندر بھی کفارہ آئے گا یمین غموس کے اندر دلیل ان کی یہ ہے کہ کفارہ جو مشروع کیا گیا ہے کفارا وہ اس لیے مشروع کیا گیا ہے تاکہ وہ گناہ دور ہو جائے جو گناہ اللہ رب العزت کے نام کی حرمت اللہ رب العزت کے نام کی حرمت کی بے عزتی کی گئی ہے جو اللہ رب العزت کے نام کی بے عزتی کی گئی ہے اس گناہ کو دور کرنے کے لیے کفارہ مشروع کیا گیا ہے وقت تحقہ قبل استحصاد بلّہ اور وہ تحقیق یہاں پر پایا گیا اللہ رب العزت کو جب اس نے گواہ بنایا اللہ رب العزت کے نام کی قسم کھا کے جان بوجھ کر اس نے جھوٹ بولا تو یہاں پر تحقیق یہ والا جو گنا ہے وہ پایا گیا کون سا گنا اللہ رب العزت کے نام کی بے حرمتی اللہ رب العزت کے نام کی بے عزتی ٹھیک ہے جی تو وہ یمن غموس میں کیا ہے پائی گئی جب اس نے اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ گواہی پیش کی جھوٹ بولتے ہوئے تو اب یہاں پر وہ والی بات بھی پائی گئی اللہ رب العزت کے نام کی بے حرمتی تو اس لیے امام شاقی رحم اللہ فرماتے ہیں فش بحال تو یہ یمینا یمین منعقدہ کے مشابے ہو گئی یہ قسم بھی یمین منعقدہ کے مشابہ ہو گئے ہماری دلیل یہ ہے اور ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ حوالانا نہیں جناب یہ صرف اور صرف گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا ہے صحیحین کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزیں بتلائیں اور ان کو گناہ کبیرہ بتلایا کیا بتلایا جی گناہ کبیرا بتلایا ان میں سے ایک چیز تھی جھوٹی کسم کھانا یمین گموس ٹھیک ہے یمین غموس کے ساتھ قسم कबीरा کبیرہ گناہ تو جب یہ کبیرہ گنا ہے یہ جناب کیا ہے کبیرا گنا ہے اور ایک عبادت ہے یہ کبیرا گناہ ہے اور کفارا ایک عبادت ہے جو روزہ سے ادا کی جاتی ہے جو روزہ سے کیا کی جاتی ہے جی ادا کی جاتی ہے اور اس میں نیت بھی شرط ہوتی ہے اس میں نیت بھی شرط ہوتی ہے اس لیے کبیرا گناہ سے کفارا متعلق نہیں ہوگا کیونکہ کبیرا گناہ کے اندر نیت نہیں پائی جاتی نیت شرط نہیں ہے نیت شرط نہیں ہے تو پھر کفارا جو ایک عبادت ہے اس کے ساتھ یہ گناہ کبیرہ جمع ہو سکتا اس کے ساتھ یہ گناہ کبیرہ جمع نہیں ہو سکتا اور اس میں اور یمین منعقدہ میں فرق ہے کیونکہ یمین منعقدہ جو ہوتی ہے وہ مباح ہے جائز ہے جبکہ یہ تو جائز نہیں ہے تو حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اللہ کے محبوب نے اسے گناہ کبیرہ بتلایا یمین گموز جبکہ یمین منعقدہ مباح ہے اگر منعقدہ میں گناہ ہو جاتا ہے تو وہ قسم کے بعد ہوتا ہے منعقدہ کے اندر اگر کوئی گناہ ہوتا بھی ہے تو وہ قسم کے بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یمین گموس میں گناہ قسم کے بعد نہیں بلکہ ساتھ ہی ملا ہوا ہے ساتھ ہی کیا ہے ملا ہوا ہے یمین غموس میں جو گناہ ہے وہ ساتھ ہی ملا ہوا ہے اگر اس لیے آپ کا یہ قیاس کرنا کہ یہ زمینیں منعقدہ کی طرح ہو گئی یہ بالکل غلط ہے ٹھیک ہے جی اگلا مسئلہ دیکھ سکتا ہوں کیا اور دوسری قسم ہے یمین کی منعقدہ دوسری یمین منعقدہ یمین منعقدہ کی تعریف یہ ہے کی تعریف یہ ہے کہ وہ قسم ہے جو آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر کھائی جائے وئیزا صفی ذالی کا اور جب بندہ اس کے خلاف کرے یعنی ہانس ہو جائے اس معاملے میں تو اس کو کفارہ لازم آئے گا یہ اس کا حکم جب بندہ اس قسم کو توڑ دے تو لازمت القفارت کفارہ اس کو لازم آئے گا کیونکہ اللہ رب العزت کا کول ہے اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں جو لغ اور بیکار ہیں ان میں مواخذہ نہیں کرے گا لیکن جس کے ساتھ تم نے قسموں کو مضبوط کیا ہے اس کا مواخذہ کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے معنی وہی ہیں وہ ذکر نہ جو ہم پہلے بیان کر چکے تو یمین منعقدہ کی تعریف بھی آپ کے سامنے جائے گی وہ یہ ہے کہ قسم اٹھائے آئندہ مستقبل میں کسی معاملے پر کہ وہ یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا تو یہ یمین منعقدہ کی تعریف ہے کم بھی اس کا سامنے آ اگر قسم توڑ دی تو کفارہ واجب ہوگا اگر قسم توڑ دی تو کفارہ واجب ہوگا ٹھیک ہے جی یہ دو قسمیں آ گی. تیسری قسم جو ہے یمین لگ یمین لگو یہ ہے کہ آئیں اَن يُحْلَفَ عَلَىٰ أَمَرٍ مَاظٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ كَمَا قَالَ یمینِ لَغْ یہ کہ کوئی بندہ کسی گزری ہوئی بات پر قسم کھا جائے کسی گزری ہوئی معاملے پر قسم کھا جائے اور وہ یہ گمان کر رہا ہو کہ اَنَّهُ كَمَا قَالَ جس طرح اس نے کہا ہے معاملہ ایسے ہی ہے معاملہ کیا ہے ایسے ہی ہے اس کے صحیح ہونے کا یقین کرتے ہوئے کوئی بندہ اگر ماضی کے کسی معاملے پر قسم کھا جائے اور حال یہ ہے کے خلاف ہی کہ معاملہ اس کے برخلاف ہے فہد <الْيَمِين> پس یہ بھی کیا ہے ایک قسم ہے صاحب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس قسم اٹھانے والے کا محاسبہ نہیں کریں گے مواخذہ نہیں کریں گے تو یمین لغ کی تعریف کیا ہے کہ ماضی کے کسی معاملے پر یا کرنا کسی گزری ہوئی بات پر یہ جانتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے قسم کھائی جائے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے حالانکہ حقیقت میں واقعہ اس کے خلاف ہو تو ایسی قسم کیا ہے جی یمین لو کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے کبھی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس پر بندے کا مواخذہ نہیں کرے گا کیونکہ قرآن کریم کے اس ارشاد کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا ان قسموں کے بارے میں جو لغو اور بیکار ہیں ٹھیک ہے جی اس کی مثال یہ ہے کہ ان نہ ہو لزن یزن ہو ضعید ٹھیک ہے او ان نہ امر۔ کہ اگر کسی بندے نے قسم کھائی اللہ کی قسم وہ زید ہے وہ گمان کر رہا ہے کہ وہ زید ہے اصل میں وہ عمر نکلا یا اسی طرح اس نے قسم اٹھا لی کہ وہ جناب کیا ہے عمر ہے اپنے گمان کے مطابق اور حقیقت میں وہ کیا ہے جی زید ہے تو اس طرح کی جو قسم ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے یمین اللہ تو یمین کی تین قسمیں ہو گئی یمین کی تین قسمیں ہو گئی یمین منعقدہ یمین لو اور یمین غموس یمین غموس میں کفارہ نہیں آئے گا صرف گناہ ہوگا یمین منعقدہ میں کفارہ بھی آئے گا اور یمین لو کے اندر نہ کفارہ آئے گا نہ گناہ ہوگا یہ ان کے احکام ہے تعریفات آپ کے سامنے آ گئی یمین غموس کہتے ہیں ماضی کے معاملے پر قدم اٹھانا جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہوئے چاند بوجھ کر جھوٹ بولتے ہوئے ماضی کے معاملے پر قسم اٹھانا جیسے مثال کے طور پہ کھانا کھایا ہوا تھا اور کسم اٹھا رہے اللہ کی کسم میں نے کل کھانا نہیں کھایا اللہ کی کسم میں نے کل کھانا نہیں کھایا جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے تو یہ ہوتی یمین رموز اس کے اندر انسان کو نگار ہوتا ہے فارا واجب نہیں آتا دوسری قسم یمیندہ اس کا حکم یہ ہے تعریف یہ ہے کہ آئندہ مستقبل کے اندر کسی معاملے کو کرنے یا نہ کرنے کے انسان قسم اٹھائے مثال کے طور پہ اللہ کی قسم میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہوں گا یہ اس کی مثال ہے یا اور کوئی کسی قسم کی اللہ کی قسم میں تجھ سے نہیں بولوں گا تو یہ وہ ہے یمین منعقدہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کو توڑنے پر کفارہ واجب آئے ٹھیک ہے جی باقی کفوارے کی بات آگے جا کے آئے گی کفارہ کیا آتا ہے قسم کی وجہ سے آپ ادھر ہی بتا دیتا ہوں او, او, او تحریر یہ ہے جی کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے درمیانہ ٹھیک ہے جی یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا ایک پہلے نمبر پہ تو یہ کرنا ہے اگر یہ نہیں کر سکتا تو دوسرا کیا ہے یا جناب کیا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرا دے وہ ہمارے زمانے میں نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا تیسری صورت یہ ہے کہ جب بندہ ان دونوں کے اوپر قادر نہ ہو تو پھر وہ تین دن کے روزے رکھے فسیام سلاستیام جو بندہ ان دونوں پہ قدرت نہیں رکھتا وہ تین دن کے روزے رکھے یہ کفارہ ہے ٹھیک ہے جی آگے فرما رہے کی تاریخ تو آپ کو پتہ ہی ہوگی مجھے لگتا ہے جسے بیان کر دی تھی مکرا کی تاریخ آپ کو پتہ ہے نا مکرہ ہاں جی جس کو مجبور کر دیا جائے مثال کے طور پہ گن پوائنٹ رکھے ہاں جی جس کے سر پہ گن پوائنٹ وغیرہ آج کے زمانے میں پستول رکھ کے اسے زبردستی وہ کام کروایا جائے مثال کے طور پہ کسی بندے نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں خدا کی قسم کھانا نہیں کھاؤں گا اس کے گھر والوں نے اس کا دماغ سیٹ کرنے کے لیے اسے پکڑ لیا اور جناب اس کے سر پہ ریوالور پستول رکھ کے گن رکھ کے کہا کہ جناب کھاؤ کھانا تو یہ ہے مکرا جسے مجبور کر دیا جائے کسی کام کے کرنے پر اب وہ جناب کھانا کھا مجبور مکرا تو یہ جان بوجھ کر کھانا کھانے والا یا جان بوجھ کر کسم توڑنے والا مکرا اناسی بھول کر قسم توڑنے والا یہ سب کے سب حکم میں برابر ہیں سب کے سب حکم میں کیا ہے جی برابر ہیں حت بل کفارا تو یہاں تک کے واجب ہو جائے گا سب پر سب حکم میں برابر یو جی اس کی دلیل کیا ہے اس کی دریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی مذاق نہیں جدن جدن کہ جن کی سنجیدگی بھی سنجیدہ ہے ٹھیک ہے جی جن کا ارادہ بھی ارادہ ہے اور جن کا مذاق بھی ارادہ ہے جن کا مذاق بھی کیا ہے ارادہ ہے جدن نکاحی اچھا جدن ان نکاح اور طلاق و یمین تین چیزیں جی طلاق قسم اور نکاح طلاق قسم اور نکاح یہ تین چیزیں ہیں جو مذاق میں بھی سنجیدہ ہیں جو مذاق کے اندر بھی کیا ہیں جی جان بوجھ کر ہیں امدن ہیں سنجیدہ ہیں ٹھیک ہے امام شافی رحم اللہ یہ خارفونہ فیض علی کا امام شافی رحم اللہ, رحم اللہ، زبردستی والے مسئلے میں مقرر اور بھول جانے والے میں کفارے کے واجب ہونے کے ہمارے میں اختلاف کرتے ہیں ان انشاء اللہ تعالی ان قریب القراہ کے اندر یہ مسائل بیان کریں گے بکراہ اور اگر محلوف علیہ میں نے تعریف کر دی تھی محلوف علیہ وہ جس چیز کی قسم کھائی جائے اس چیز پر قسم حال کے کہ وہ مقرح تھا او ناسیاں یا بھول کر فہوا سواؤن پس وہ برابر ہے پس وہ برابر ہے لئن الفعل الحقیقی لا ينعدم بالإقراحی وهو الشرط اس وجہ سے کہ فعل حقیقی حقیقتاً فعل کا پایا جانا وہ یہاں پر پایا گیا وہ جو فعل تھا جس پر اس نے قسم اٹھائی تھی وہ حقیقتاً وہ فعل پایا گیا ہے لا ينعدم بالإقراحی اقراح کی وجہ سے وہ منادم نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ فیل پایا جاتا ہے. شرطو اور یہی شرط, ہے. یہی شرط ہے کفارے کے لیے یہی شرط ہے کہ حقیقت وفیل پایا جائے ٹھیک ہے جی وہ اسی طرح کفارہ واجب ہو جائے گا کہ جب اس نے وہ کام کر دیا اس سال میں کہ وہ بے ہوش تھا اور مجنون, یا وہ مجنون تھا پاگل ہو گیا تھا دیوانہ تھا کیوں لتحقوں کی شرط شرط پائی گئی شرط یہ تھی کہ حقیقتاً وہ فیل موجود ہو حقیقتاً وہ فیل پائی جائے تو چاہے وہ مجنون ہو چاہے وہ بے ہوش ہو دونوں حالتوں میں حقیقتاً وہ فیل پائی گیا لتحقوں کی شرط ہی حقیقتاً کیونکہ حقیقتاً شرط پائی گئی ہے ولو کانت الحکمت رفع الزم فالحکم يدار علا دلیلہ وهو الحنس لا علا حقیق الزم ادھر اصل ایک سوال کا جواب ہے یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ کفارہ لازم کرنے کی کفارہ لازم ہونے کی حکمت اگر گناہ کو دور کرنا ہی ہو سوال یہ ہے کہ بھائی کفارہ جو لازم ہوتا ہے اس کی حکمت تو یہ ہے کہ اس لیے تاکہ گناہ کو دور کر دیا جائے تاکہ گناہ کو دور کر دیا جائے جبکہ بے ہوش آدمی اور مجنون آدمی ہو تو مکلف ہی نہیں تو ان کا گناہ کیسے دور ہوگا کفارے کی وجہ سے جو آپ کفارہ واجب کر رہے ہیں ان پر تو گناہ ہوا ہی نہیں گناہ ان کے اوپر آیا ہی نہیں کیونکہ وہ تو بے ہوش ہے اور بےہوش مکلف نہیں غیر مکلف ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کفارا جو لازم ہونا ہے اگر اس کی حکمت آپ کے سوال کے مطابق گناہ کو دور کرنا ہی مان لیا جائے گناہ کو دور کرنا ہی مان تو حکم کا مدار اس کی دلیل پر ہے. یعنی قسم کے خلاف کرنے پر گناہ کرنے پر نہیں حکم کا مدار جو ہے وہ اس کی دلیل پر ہے اور حکم کا مدار اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ قسم کے خلاف کرنا اور وہ پائی گئی ہے حقیقت گناہ پر نہیں حکم کو جب مدار ہے حکم کا یعنی جو کفارہ کفارا آتا ہے اس کا جو مدار ہے وہ دلیل پر ہے قسم کے خلاف کرنے پر حقیقت گناہ کرنے پر نہیں حقیقت گناہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ فیل پایا جائے یعنی کفارہ اس وقت لازم آئے گا کہ جب وہ حادث ہو جائے اور قسم کے خلاف کرے اگرچہ حقیقت میں کسی وجہ سے مخالفت کرنے کی صورت صورت میں اس پر کسی قسم کا کوئی گنا بھی لازم نہیں آ رہا مثلاً میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں یہ تو ایک یہ مثال ہے نا جی بےحوشی کی صورت میں اس نے وہ قسم پوری کر لی اس کی ایک اور مثال دے دیں کسی شخص نے اچھا کام نہ کرنے کی قسم کھا لی مثال کے طور پہ اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں میں فلاں اپنے بھائی سے پوری زندگی نہیں بولوں گا کھا لی یمین منعقدہ ہے ٹھیک ہے یا کہہ دیا کہ کسی اپنے عزیز پر احسانی کروں گا اب ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ بطور سنت سنت یہی ہے حدیث کا حکم یہی ہے کہ وہ قسم توڑ دے قسم کیا کر دے توڑ دے اور وہ جو نیک کام چھوڑنے پر اس نے قسم کھائی ہے اس کو توڑ دے اور نیک کام شروع کر دے اب یہاں پر بھی دیکھیں حالانکہ یہ ایک اچھا کام کر رہا ہے مثال طور کسی نے نماز چھوڑنے پر قسم کھا لی تو شریعت متحرہ کا حکم اس کے لیے یہی ہے کہ وہ قسم توڑے اور نماز پڑھنا شروع کرے اب یہ دیکھیں ایک اچھا کام ہے گناہ نہیں برسات خود اس میں نماز پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں لیکن جو اس پر حکم کا دار و مدار ہے وہ ہے شنس قسم کو توڑنا وہ تو پایا گیا وہ تو پایا گیا یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں بھی اس پر کفارہ لازم آئے گا کیوں؟ کیوں کہ اس نے اپنی قسم کے خلاف کام کر لیا لیکن گناہ نہیں آئے گا تو اس کی بہت سی صورتیں ہیں کہ حقیقت گناہ آئے یا نہ آئے لیکن قسم کا توڑنے کا فعل اگر پایا گیا تو وہ بندہ حاصل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آگی بات سمجھ یہ جی کہاں لکھا ہوا ہے صحت میں اختلاف آشیا کون سا پڑھ رہی ہیں کایا والا رکھ وہ جو نیچے جو تخریج کی ہوئی ہے نا جی احادیث کے بارے میں وہ جو تخریج کی ہوئی ہے یہ حافظ ابن حضر اسکلانی کی ہے میرا مطالعہ ہے یہ جو تقریر ہے نا حدیثوں کی ہدایہ کے جتنی بھی احادیث تقریر نیچے کی ہوئی ہے صاحب وہ جو ہدایہ کے اندر لیکن کی تقریر ہے جی یہ تقریر ہے حافظ ابن حضرتانی تو وہ جہاں کہیں بھی ہماری کوئی دلیل بنے گی حدیث کیونکہ وہ شافی المسلک تھے وہ کون تھے جی شافی المسلک تھے تو جہاں پر بھی اس طرح ہماری کوئی روایت آ رہی ہوگی انہوں نے اس کی اس کا نا جو ہے اس حدیث کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ذوق ثابت کرنا اس نے کسی نہ کسی طریقے سے کیا کرنا ہے جی وہ ذور ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے कौन सी कौन से मक्तबे की किताब आपके पास अलबुश्रा अच्छा میں پش را کی نکال میں نے رحمانیا کی نکالی ہاں جی بتائیں جی, کہاں پر ہیں علیہ السلام خمس من القائر یہ والی حدیث کون سی پیج نمبر دو سو تیس کس حدیث کے بارے میں دو حدیث آئی ہیں نا جی ایک تو وہ حدیث آئی ہے کہ پانچ چیزیں گناہ کبیرہ ہیں آپ کون سی حدیث کی بات کر رہی ہیں بات والی جو سلاح سو جد اللہ تو اس میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا انہوں نے تو یہ لکھا غریب, غریب ہے جی آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں نا جامعی جی؟ طرح جی میرے پاس پاس بھی حاشے کی کتاب ہے آپ کس اسی حدیث کے حوالے سے کر رہی ہیں نا جو یہ تین چیزیں مذاق میں بھی جو سنجیدہ ہیں کسی اور حدیث کی بات کر رہی ہوں میں بھی حاشے ہی پڑھ رہا ہوں نہیں یہ پتہ نہیں پھر میرے پاس بھی یہ مشبت البشرا کی ہے سلحسن جو یہ اس کے اوپر جو ہاشی لگا ہوا ہے اس کے اندر یہی ہے والی ہے آپ دیکھ لیں گے مجھے تو یہی نظر آ رہی جی میں کہہ رہا ہوں میرے پاس تو ایسی کوئی بھی بات نہیں لکھی ہوئی یہ ہدایات میرے پاس بشرا والوں کی ہی ہے اس میں کہیں بھی اس طرح کوئی بات نہیں لکھی ہوئی یہ جو میرے پاس جو پورا ہاشیا لگا ہوا ہے وہ ایک یہ ناسی کے حاشا لگا ہوا ہے بھولنے والے کا کیا مطلب ہے پھسل جائے الفاظ کا پھسل جانا وہ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے ہاں کذا جاہل مصنف یہ اچھا جی اور باقی خلاصی والی غریب کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے نا اس سے آگے پڑھیں نا آپ اس سے اس سے آگے چلیں پورا ہاشیہ پڑھیں وکیلا غریباخرا <سؤال> <فِي النکاح سؤال> اب آب پڑھے نا <سؤال> یہاں سے آگے آگے پڑھی جائیں <سؤال> مزید عبد الرحمان حبیب بن اردک رواقم فل مسترک وکال یہ آپ کو نظر نہیں وکالا امام حاکم نے اس کو روایت کیا اپنی مستدرہ کے حاکم کے اندر اور فرمایا صحیح یہ اس کی اندر صنعت جو ہے وہ بالکل درست ہے ابن الوردک المدینین اور ابن وردک جو ہیں جو راوی ہیں وہ ان کو سکات میں سے لکھا ہے اس سے آگے جائیں اس سے آگے جائیں اس سے آگے جائیں اس سے اگلی جو روایت وہ دیکھیں فی جامع امام ترمیزی نے قال اللہ اللہ والرجع والرجع غریب اور امام ترمزی نے روایت کرنے کے بعد اس کو حسن غریب قرار دیا ہے اب سمجھ میں آگے کہ نہیں تو امام ترمیزی اس کو حسن کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ مستدر کے حاکم کے اندر وہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض جی امام حاکم جو ہیں وہ اپنی مستدر کے اندر کہتے ہیں صحیح اس کی سطنت بالکل درست ہے جی اب بھی کوئی اعتراض ہے اس سے نیچے والا ہاشیہ میرے پاس اس سے نیچے والا ہاشیا کہیں بھی نہیں اس سے نیچے تو میرے پاس کوئی حاشیہ نہیں ہے اب بھی اعتراض ہے تو بتلائیں یہ آپ کی جو بھیجی ہوئی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں شاید ہاں جی آ گیا جی جی آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کہہ رہے ہیں کہ لم اجیت ہوں میں نے اس کو اس طرح نہیں پایا غزالی جبکہ امام غزالی کے نزدیک آزادی کی جگہ پر یمین ہے ولم اسے بھی نہیں پایا یہ والی جو ہے پورا بھی تو آپ نے بھیجا اچھا جی کوشش کر رہے ہیں اگر پڑا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھے نا جی آپ تھوڑا یہ نسائی اور اس حدیث کو تمام اصحاب سنن یعنی سب سنن نے اس کو نکل کیا ہے سن اور یہاں یہی لکھا ہوا ہے امام ترمیزی نے اس کو حسن قرار دیا ہے الحاکم جبکہ امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ٹھیک ہے جی اور کیا چیز ہے اس میں نام جی ہاں اخراجل ہارث مسند ہی امام حارث نے اس اپنے مسجد کے اندر ذکر کیا مسند کے اندر من عبادت ابن سامت انہوں نے بن و فی غالب ابن عبداللہ اس کے سند میں غالب بن عبد اللہ متروک و متروک ہیں ولی ٹھیک ہے جی جی پڑھ لیا ہے جی تو اس سے بھی ابھی تک بھی یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ امام ترمیزی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے جبکہ امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے مصنف علیہ رحما کی اپنی رائے یا صاحب ہاشیہ کی اپنی رائے ہے ٹھیک ہے وہ فرما رہے ہیں لمب اجیت ہو ہاتھ میں اس طرح نہیں پایا ہو سکتا ہے انہوں نے نہیں پایا لیکن امام تجمیزی تجمزی اللہ محلہ اسے حسن قرار دے رہے باقی یہ حدیث درست ہے بالکل ہاں بس اس میں اتنا ہو سکتا ہے کہ جو یہ فرما رہے ہیں نا جی مفتی ابو ابوابا صاحب کا یہ خاشی ہے پتہ نہیں کس کا آپ بتا رہے ہیں؟ یہ جو فرما رہے ہیں، اتنا ہو سکتا ہے کہ اس طرح پورے جو الفاظ ہیں جس طرح اس حدیث کے الفاظ آئے ہیں نا یہاں پر آئے ہیں جس کے اندر چیزوں کو بتلایا گیا کہ ان کا ہاں تھوڑا ہیر پھیر کے ساتھ یعنی کہیں پر رجعت کے معنی آئے ہیں یعنی رجعت کے الفاظ آئے ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بالکل یہی الفاظ الفاظ حدیث نہ پائے ہوں باقی یہ جو روایت ہے بالکل درست ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی منقول ہے یہ مراد ہو سکتی ہے ان کی لمب عجیت و کہ میں نے اس طرح بالکل بھی یہ والے جو الفاظ ہیں تو اس حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں وہ میں نے نہیں پا یہ تو ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک بات ماننے والی بھی ہاں بس ٹھیک ہے ठीक है जी